والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمسلمین قال الله تعالی وتبارک في القرآن المبین والقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین سبحان الله سبح الله مولانا العظیم وصدا کا رسوله نبی الکریم الرف و غین اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن و زين اخلاقنا بالقران وادخلنا الجنه بالقران ونجينا من النار بالقران قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه بخبر وامره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله محبوب رحبل رسول اللہ علی کا واسح دیا محبوبہ رحب العالمی تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ چلّ مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی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 سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تما دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہ رازدار ما اوہا شاہد ما طوا صاحب علم نشرا معصوم آمنا احمد مشتبہ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 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ خوبصورت محفل منعقد ہے اللہ تعالی جل شان ہو ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان تے کل الحق جاری فرمائے آمین حضور کا تذکرہ دل نواز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 وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حضور کا تذکرہ ان کے قلب کی تسکین کا سبب ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ دل نواز کرنے سننے کے لیے یہاں میں اور آپ جمع ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو حضور کی محبتوں کا سرمایہ نصیب فرمایا قرآن مجید سے جو بابرکت کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ان پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ارشاد فرمایا کب جا کتابی بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئے یہاں موتبر اور جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق نور سے مراد ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہے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 عرض کرتے ہیں حضور سوئی نہیں مل رہی تو آکا کریم مسکرا دیتے ہیں فرماتی ہیں بشعائے نور برا تو میں نے حضور کے چہرے کی چمک سے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر حضرت حلیمہ سادیا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ما کنہ نہ خز نہ ہو جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہمیں کبھی دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں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 اس اندھیرے میں کیا بنے گا تو بادشاہ سلامت گبرانے اجالے ہی اجالے تو حضور جن راہوں سے گزرتے وہاں روشنیاں پھیل جاتی تو حصی نور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اس کا ظہور ہوتا رہتا تھا آج کس نشست کے اندر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 وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام حضرت رضی اللہ محبوبہ محبوب کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرہ ہوا. ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی یاد تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی دو بیٹیاں تھیں اس نے سدا لگائی میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خوش خجور مل گئی چوہارا مل گیا میں نے وہی چوہارا اٹھا اس عورت کو دے دیا سخت بھوک لگی ہوئی تھی اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے اس کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا یہ کہتے کہتے ام مل آپ دیدہ ہو گئیں کہ روب خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا تو آقا کریم فرمایا عائشہ فل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندت بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دیں اور حدیث میں آتا ہے امراع مردود وہ عورت جس کے خامت نے اس کو طلاق دے دی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 وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث و آر تھی اللہ کی محبوب صلی اللہ مرتبہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی آپ تاریخ عرب پڑھیں جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے وہ سکی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے میں نے اس پر دیکھا مختلف کتب سیاح میں کہ یہ بیٹیوں کے قتل کا رواج کیوں پیدا ہوا اس کے بارے میں مختلف, آراب مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں ایک رائے یہ بھی ارب کے شاعر تھے وہ بڑی فوج شاعری کرتے تھے اور اگر کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے آزار کا تذکرہ کر کر کے اپنے شعروں کو سجاتے تو بعض قبائل نے اس حوالے سے دختر کشی کا سلسلہ شروع کیا جو معاشرے کے اندر مقبول ہو گیا حتیٰل میں سو فیصد اور بعض قبائل میں جزوی طور پہ دختر کشی کا رواج موجود تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آکھ اس رواج کو ختم کیا تو جس طرح وہ بیٹی کو قتل کرتے تھے وہی سبب بہن کے قتل کرتا کہ کل اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا بہنوں ہی کہلائے تو وہ بہن کو بھی قتل کر دیتے تھے سکا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا اور جب باپ بیٹی کو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 اور پانی کے دوش کے اوپر وہ صندوق جا رہا ہے اور حضرت موسی علیہ السلام کی ہمشیرا پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں دریاۓ نیل کے کنارے کنارے اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور جو ہی صندوق ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلاجا بھی ڈوب جاتا ہے اور جب وہ تیل کے سطحے اب پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گنا تسکین ہوتی ہے حضور کی اپ جانتے حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں دوے یتیم ہیں سیناۓ اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم کہلاتا ہے تو بدن آمنا کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما مختلف کتب سیر میں موجود ہے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 تو وہ کہتی نہیں شیما تیرے بیر کا مقابلہ تو نہیں نا تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربا نا اب نا و امر اے اللہ میرے بیر محمد کو سلامت رکھنا اس کو شالہ نظر نہ لگے میرا بیر آج بچوں کا سردار ہے کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے قطب سیاح میں موجود ہے کہ ایک غزبے میں حضرت شیما کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی کیونکہ ان کی شادی ہو گئی اولاد ہو گئی جس قبیلے میں حضرت شیما کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے گرفتار ہو گئے کچھ قتل کر دیے گئے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 بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں کا پیسم اکٹھی نہ کرو کہا کیوں کہ مجھے تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی چھڑائے گی کہا وہ میرا ویر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے قوم کے سردار سات حضرت شیما قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمائن نوری کی طرف بڑھ رہی ہے وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر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 آنا نبی ہے کم میری راہیں چھوڑ دو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئی آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیر نوری میں داخل ہوئی آپ کا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے چھڑانے آئی ہوں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 عملاً بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے سے آبرو نہیں تھی لیکن اللہ کے محبوب نے جنت و تہتا اقدامات جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی اور حضور نے عملاً لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا الہاوی للفتاوہ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں نمازِ اثر پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے تا حد نظر صحابہ کا اجتماع قصیر تھا جو ہی حضور جلوہ گر ہوئے حضور نے مسجدِ نبوی کے اندر قدم رکھا وہ جرہ عائشہ سے نکلے سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بس پھر حضور کی آنکھیں برسنے لگی ایک ٹھنڈیا بری اور حضور نے وہ جو الفاظ کہے وہ الہاوی کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا لو اد رقتوالدیہ واحدهما کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو بعد میں اللہ خوشحالیयां دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا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 کے میں تو ہو بلایا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر حضور کو سامنے بٹھا کے آخری باتیں کرنا چاہیں لیکن ضبط کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکنے لگے بمشکل چند باتیں کر سکی جو تاریخ میں محفوظ کرنی ابن حشام نے سیرت نبویہ کے نورا الفاظ کو لکھا حضور کے سر پہ حضرت نے ہاتھ رکھا کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں بہ ذکر باپ لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا تو توہرا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤ کے تذکرے نہیں مٹا کرتے یہ حضرت والدہ کے پاس پھوٹ, پھوٹ کے ہوئے اور سال کی اور آنکھوں سے آنکھوں کا چھڑکاؤ قبر پہ کیا آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینے میں حضور کی ماں کا آج انتقال ہوتا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 کہ اللہ کے محبوب کی عمر ابھی آٹھ سال کی تھی کہ جناب عبد المطل کا انتقال بھی ہو گیا جب کا کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ آیا لیکن آٹھ سال کا بچہ کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا پھر شاب ابھی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں مکہ کی سختیاں بھی آئیں طائف کے بازار بھی آئے رستے کے اندر کھودتے ہوئے گڑے بچتے ہوئے کانٹے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 اب صحابہ نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں اللہ ادب سے ہے پہلے جاؤ گھر سے صدقہ لو پھر فقیر کو ڈھونڈو پھر فقیر کو صدقہ کرو پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تمہیں پتا جلے ہم کس وقت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اب حضور تشریف لائے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات کو دیکھا آنکھیں آلک پڑی اور فمایا کاش شاج میری ماں زندہ ہوتی وانا سلی سلا شاہ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 متہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی رقم کی دنیا کے سامنے بیوی کو ویکار کی مسلم پر بٹھایا. کو ہمیرہ کہہ کے پہ جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھر میں بیچ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کثرت سے حضور حضرت خداجت القبرا کا تذکرہ کرتے میرا ان سے جو رشتہ تھا اس اعتبار سے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 اور حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب میری والدہ حضرت خدیجہ خداجہ کا وقت آ آیا انہوں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ میں حاضر ہوئی حضور نے پوچھا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے میں پوچھنے کے لیے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور اس وقت جو کیفیت ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت آ ہے میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے کہ اس کی برکت مجھے قبر میں برزخ میں نصیب ہو۔ اب سنیے لفظ اللہ, اللہ کے محبوب نے جس موقع پہ پر فرمایا اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ جب حضرت خدیجہ نے یہ جملے کہے آنکھیں چلک پڑی اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے لو ارد سے جلدی دا اتا ہے کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اثار کے دے دیتا بی کے ساتھ محبت کی یہ داستان اور محبوبہ کی محبت کے اوپر اللہ کے محبوب نے بٹھایا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 کہ تتکبر ہو گیا نے پوچھنا گوارا نہیں کیا جس معاشرے میں غلام کی یہ حیثیت ہو توجہ چاہوں گا آپ کی اس معاشرے میں عرشوں کا راہی جب عرش سے واپس آئے اور بلال کو قریب کر کے کہے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں ترے قدموں کی آہٹ کو سنا کر کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی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 ارب معاشرے کی تاریخ پڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کے اندر کہ یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں فضال یتیم یہ قرآن نے یو ہی نہیں کہا تاریخ میں آتا ہے وہ یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے اگر ہمارے بچوں سے یہ ملے تو ہمارے بچوں میں نہ نہ آ جائے تو یتیموں کو دروازوں سے تطکار کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا سنیے ذرا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 لیکن ہماری حالت کیا ہے ہم تو لوگوں کی غربت کا مذاق اور تمک کر اڑاتے ہیں ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دینا ہوتا ہے اس کو چار پائیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور ایک عورت جا کے پورے محلے میں پیغام دے کے آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ تم نے دیا تو اپنی بیٹی کو لوگوں کو کیوں دکھلاتے پھرتے ہو اس کو کہتے رسمیں وہ یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئی ان میں یہ تین بچیاں بھی ہوں گی ان میں اس مزدور کی بیٹی بھی ہوگی جو بوڑھی کمر پہ گوریا لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں لیکن اس غریب بچی کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جہیز کہاں سے دیں گے تو جو, جو زخم اس خاتون اس لڑکی کے دل پہ لگیں گے اس کا مداوع کس کے پاس ہے تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چوٹ گیا تو ہم نے اس انداز سے اپنی دولت کی آزمائش کی اپنی شادیوں کو اس انداز سے مرتب کیا کہ غریبوں کا جینا ٹوپر ہو گیا ہم نے لوگوں کے لیے عذاب بنا کے رکھ دیا آقا کا نے میں یہاں تک کہا کہ گوشت کی خوشبو سے ہمسائے سائے کو بھی تکلیف نہ دو تو کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کہ کے نہیں پکارنا کسی یتیم کے دل پہ چرکا نہ لگ جائے تو مواصل کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کی نزاق قلبی کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا اللہ کے محبوب نے ان کو کہاں اور کس منصب پہ بٹھا دیا اللہ کے محبوب عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں راستے کے اندر دیکھا ایک بچہ ہو رہا ہے پوچھا بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے اب اور اس کی حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے باپ میرا بچھڑ گیا ہے علامہ اقبال علیہ رحما نے نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم انجمن حمایت اسلام لاہور کا جو دار شفقت یتیم خانہ ہے اس کے سالانہ اجلاس میں پڑی تھی جس میں حلال کو خنجر سے تشمی دی کہ جب چاند کرتا ہے پہلی رات کا تو یتیم کا کلچا چیر دیتا ہے لوگ تو خوشی سے شور مچاتے ہیں اور وہ اپنے دروازے بند کر کے روتا ہے اس کو اپنا باپ یاد آتا ہے تو اقبال نے پھر یتیم کو پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ تصور میں پیش کیا اور یہی سہارا تھا سو باتوں کی, یہ ایک بات ہے. آبرو میری یتینی کی تمہارے ہاتھ ہے تو امت کو یتیم سے محبت کا دس دیا آقا کریم نے فرمایا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو کہا حضور میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے اہم اجتماع ہے لیکن حضور اس بچے کو لے کے گھر پلٹائے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 بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا کہ اگر یہ مجھے رشتے مل جائیں تو پھر مجھے کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے ہیں اور پھر انگلی تھامے حضور ایز گارتا اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن وہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن آج مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے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 کرو یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے کا مسجد سے بعد جو کھلا میدان ہے وہاں آؤ وہاں کرنی آقا کریم باہر چلے گئے کڑکتی دھوپ چل چلاتا ہوا ماحول اور مدینے کی سرزمی اور کی بے باتیں حضور سن رہے گھنٹے گزر گئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن کیا کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں جب گھنٹوں اس نے اپنی باتیں سنائی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے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 کہ تو ہی ہوتے ہیں میری آسا کا سہارا بس کنو کرا جے تین نہ کرا یاد اور اس عورت کو بلا کر کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی جس کونے جس نکڑ پہ چائے کھڑا کر کے محمد کو دکھڑے سنا لیا کر جس آقا نے کتاب مدین یہ ہے روشنی یہ ہے اجالا ظلمتیں چھٹ گئیں اور ہر سمت اجالے اور روشنیاں پھیل گئیں آفتاب زندگی کی ایک شوائے اولی نور سے تیرے پھلک روشن درخشاں ہے زمین تیری ہستی روشنی کا ایک حسیم مینار ہے ہر کرن جس کی نشانے منزلے دنیا ہوتی تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے مارے مبی اے غریبوں کے سہارے ہے یتیموں کی مراد محسن انسانیت یت سا کوئی نہیں واخر داوانحمد اللہ رب